وہ جو تمہاری حالت تکہ کرتے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا اور ہم نہیں تمہیں مسلمانوں سے بچایا تو اللہ تم سب میں قامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مسلمان پر کوئی رانہ نہ دے گا